السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احباب زیوکار والدین کے ساتھ جب ان پہ بڑھاپا آتا ہے اور وہ عمر کے اس حصے کو پہنچ جاتے ہیں کہ جب محنت کرتے کرتے اولادوں کو پالتے پالتے وہ خود محتاج ہو جاتے ہیں ضرورت مند ہو جاتے ہیں جسمانی طور پہ بیماریاں کمزوریاں لاگرپن اور معلوم نہیں کیا کہ کچھ گزر رہا ہوتا ہے سورہ بکرا کی آیت نمبر تراسی و بل والدین اور سورہ نساء کی آیت نمبر چھتیس میں بھی والدین کے ساتھ نرمی محبت پیار گھسنے سلوک اچھے رویے برتنے کا جو حکم دیا تھا سورہ بکرا سورہ نساء اور اس کے بعد سورہ اسراء یا بنی اسرائیل کی آیت نمبر تیئیس اور چوتھی سورہ سورہ آکاق کی آیت نمبر پندرہ اور پانچویں سورہ لقمان کی آیت نمبر چودہ اور پندرہ اس میں بھی یہی حکم ہم نے پڑھا پھر اس کے ساتھ سورہ انکبوت میں اللہ رب العزت نے اسی حکم کو دہرایا اور تاکید کی اس کے ساتھ صحیح مسلم کی حدیث جناب حضرت ساد بن ابی وکاس کا اپنی ماں جی کے ساتھ واقعہ ان کے اسلام لانے پہ ان کا بگڑنا اور بھوک ہڑتال کرنا اور بیٹے کا جواب دینا حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہیں انہوں نے آپ کی اور میری والدین کے حوالے سے جو تربیت کی ہے اس میں پہلے ہم وہ فرامین پڑھیں گے کہ جو صحیح سند سے صحیح متن کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں کیونکہ کچھ ضعیف روایات کا بھی معاشرے میں بیان ہوتا ہے تذکرہ ہوتا ہے ہم ضعیف اور من گھڑت موضوع روایات کے پابند نہیں ہے نہ ہمیں ان کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے لیے صحیح احادیث کے اندر اکتفا ہے کتاب اللہ کی آیات کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کرتے ہیں ہمارے ساتھ صحیح البخاری کی یہ صحیح حدیث ہے جس کا نمبر پانچ ہزار نو سو ستر ہے اور اس کے راوی جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوئن یہ حدیث انسان کو لکھ کر کے ترجمے کے ساتھ دل و دماغ پہ بھی نقش کر لینی چاہیے اور اپنے گھر کی بھی زینت بنانی چاہیے اگر اللہ نے اپنا گھر دیا ہے اور اپنے سے میری مراد کہ چھت بھلے کرائے کی کیوں نہیں ہم بہت کچھ چیزیں سجاتے ہیں تو ان چیزوں کو اپنی اولاد کے لیے اپنے لیے یہ آئینہ ہوتی ہیں ہر گھر میں آئینے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے آئینے کے پیچھے میری تصویر نہیں ہوتی میں اس کے سامنے ہوتا ہوں وہ مجھے میرا چہرہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ کیسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آئینہ ہے پوچھا اور پوچھنے والے جناب عبداللہ اللہ ابن مسود ردی اللہ تعالیٰ نے ائ العمل کہ محبوب میں وظیفے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں ائی العام علی کون سا عمل کون سا وظیفہ احبو الا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اگر آج ہم کسی خطیب دہائی مبلک اور عالم سے جا کے پوچھیں کہ سب سے اچھا وظیفہ بتائیں تو میرے خیال میں کوئی ذکر کوئی لفظ بتا دیے جائیں گے یہاں پوچھا محبوب وظیفہ جواب کیا آیا تو اللہ وقتی سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ آپ دن میں پانچ مرتبہ اول وقت میں نماز کو پڑھیں اس کے وقت پہ ادا کریں میں نے پوچھ لیا ثم آئیے محبوب اس کے بعد افضل عمل اور وظیفہ کون سا ہے آپ جواب دیتے ہیں بر الوالدین ابو اور امی جی کی فرما برداری اور ان سے اچھا رویہ حسن سلو میں نے پوچھا مابو پھر کیا ہے ثم آئی کالا فی سبیل اللہ حضرات جہاد کے رستے میں شہادتیں ہیں خون کا کترا زمین پہ گرنے سے پہلے جنتیں ہیں جہاد کر کے جنت لینے جا رہا ہے اور جو گھر کی جنت ہے وہ دھکے کھا رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف اللہ کے حق میں سب سے آسن اور اعلی وظیفہ نماز ہے اور مخلوق کے حق میں سب سے بہترین وظیفہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی بھلائی اور نیکی ہے دوسری حدیث معاویہ بن جاہم سولمی ہے کہتے ہیں کہ عرت تو ان میرا ارادہ تھا کہ میں غزے میں شریک ہوں میں اس کے لیے تیار ہوا وقت جیت استشیر اور امام المجاہدین سے میں مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں غزے میں جانا چاہتا ہوں میرا نام لکھیں اور بھیج دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں حلق مِنْ ام ماں زندہ ہے ماں زندہ ہے میں نے کہا نام کا تحت رج لا ماں کی جا کے خدمت کر جب شہادتوں کے ساتھ جنت لینی ہے تو جنت تیرے گھر میں ہے یہ سنن نسائی کی حدیث ہے تین ہزار ایک سو چھ حضرت اس حدیث کا بلا وجہ رد بھی کیا گیا ہے اور بلا وجہ اعتراضات بھی اٹھائے گئے ہیں اور اس کا انتہائی غلط استعمال بھی کیا گیا ہے سیاق اور سہباگ کے ساتھ حالات و واقعات کے ساتھ اس کی تشریح اور توضیع جو صحیح محقق ہیں انہوں نے اس پہ اپنی پوری ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے نہ بلا وجہ رد کی جائے گی نہ بلا وجہ غلط استعمال کیا جائے گا صحیح حدیث ہے تیسرے نمبر پہ ابو دردار آبین اللہ تعالی کی ان پہ رحمت نازل ہوں اللہ ان سے راضی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ جامع ترمزی کی حدیث نمبر انیس سو ہے ابن ماجہ کی دو ہزار انانوے ہے مسند احمد اور ابن حبان میں بھی یہ حدیث ہے آپ علیہ صلاح وسلام کہتے ہیں الدو اوسط ابواب الجنہ جنت کا جو سب سے مین گیٹ ہے اللہ نے باپ کو وہ بنا دیا ہے اولاد کے لیے جنت میں جانے کے لیے جو مین انٹری ہے اور اسی سے گزرنا ہے رب نے باپ کو یہ درجہ دے دیا ہے اگر وہ نیک ہے صالح ہے اللہ کا عبادت گزار ہے موحد ہے جنت کا حقدار ہے تو پھر والد کے ساتھ فنواں بردار کرنے والے ہی اس دروازے سے گزرنے والے ہیں پھر جواب دیا ف فا انشیتا فالک الباب اوح فضو اب تیری مرضی ہے کہ اس دروازے کو اپنے لیے کھلا رکھ یا پھر اس کو ضائع کر لے اور اپنے اوپر بند کر لے احباب گرامی مجھے اس پہ تفصیل یا وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سوسائٹی میں جو اونچ نیچ ہے کہ گھر میں باپ کو کچھ نہیں سمجھا جاتا فلموں نے ڈراموں نے سیریلز نے ہماری سوسائٹی نے رہن سہن نے اور سواج نے دنیا کے سب سے سستے مزدور مخلص مزدور دن رات کمانے والے محنت کرنے والے اولاد کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے کے لیے پیار کے دو جملے بھی کہیں نہیں لکھے پیار کے دو جملے بھی نہیں لکھے جس نے ہاتھ پہ لاکھ دو لاکھ رکھ کے کہا کہ بائک لے افراد اور تفریح کی انتہا کہ اس کا نام میں کم از کم نہیں دیکھتا ماں کی دعا تو ہے نہیں میرے بھائی والدین کی دعا ہے یا یوں کر لے اما کی دعا ہے تو ابا کی دعا ہے دعا اور دوا کے بغیر گزارے نہیں ہوتے اکیلی دعا سے بات بنتی تو محبوب مدیے میں نہیں آتے مکے میں بیٹھ کے دعا کر دیتے سب بھی ہو جاتا اکیلی دوا سے کام بنتا تو بدر میں تین سو تیرہ کو اتار کے سجدے میں پڑ کے دعا نہ کرتے دعا اور دعا کا کمبینیشن کر کے ماں اور باپ ان دونوں کے ساتھ آگے بڑھیے یہی ہماری ذمہ داری ہے چوتھی حدیث جناب ابو ہریرا راوی ہیں فرماتے ہیں جا رجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی آیا ہے محبوب کی خدمت میں پہنچا ہے اور پوچھتا ہے من احق کو بھی حسن صحابتی ماں مجھے یہ بتائیے کہ میرے ماں باپ میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ سب سے زیادہ حقدار کون ہے کون ہے ڈیزرونگ کس کی میں خدمت کروں اور حسن سلوک سے پیش آؤں آپ علیہ سلا تو کہتے ہیں امک, امک امک امک تین دفعہ اس نے پوچھا ہے اور آپ یہی کہتے رہے ہیں تیری امی جان تیری امی جان تیری امی جان پوچھا محبوب پھر کہا تیرے ابو اس سے کافی سارے لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ ماں کی خدمت کے تین درجے ہیں اور باپ کا چوتھا درجہ ہے بھائیوں باقی بھی احادیث کو سامنے رکھے مدنظر نظر رکھیں اللہ تعالی نے یہاں جو ایک افراد تفرید ہے اولاد کے حوالے سے ہوتی ہے والدین کے حوالے سے ہوتی ہے ہم نیکسٹ ملاقات میں انشاءاللہ اولاد کے حقوق بھی پڑھنے جا رہے ہیں لیکن یہاں پہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے دھوکے میں مت رہیے ہے مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ پیار کا محبت کا تعلق کا قرب کا جوار کا سماج کو بنانے اور سوسائٹی کو اٹھانے کا ذریعہ مرد کے ساتھ جس عورت کو جوڑا ہے بیوی کی حیثیت سے اور یہ دنیا کا پہلا تعارف اور پہلا نام اور پہلا روپ ہے جب میں لفظ بیوی بولتا ہوں تو مائیں فوری اسی طور پہ فل فور تلخی محسوس کرتی ہیں میں کوئی ایسا لفظ نہیں بولنا چاہتا کہ جس میں توہین ان کا آنسر نکلے بہرحال بہت زیادہ فیل کرتی ہیں ماں جی کو فیل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ماں ماں بن ہی نہیں سکتی جب تک بیوی نہ بنے اگر ہم کسی کا ماضی بیان کریں نا کہ ماشاءاللہ جی ہماری یہ بوڑھی ماں اس کے چہرے پہ جھریاں ایسے ہی نہیں جوانی میں بڑی حسینہ بڑی جمیلہ بڑی عظیم بڑی خوبصورت قد کاٹ کی مالک بڑی صحت مند تو اسے خوشی ہوتی ہے جب لفظ بی بی بولا جائے ماں پہ تو یہ اس کا ماضی ہے یہ اس کا آغاز ہے یہ اس کا ابتدائی نکتا ہے عزت اور آبرو کا آغاز کا اس دنیا میں لہذا اگر جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے اور جس میں کوئی شک نہیں ہے تو پھر کون سی ماں کون سی ماں صرف میری ماں نہیں میرے بچوں کی بھی ماں کائنات کی ہر وہ ماں جس نے بچے کو جنم دیا ہے وہ اس اعزاز کی مستحق ہے ایمان کے ساتھ ہے دولت ہے وہ دولت ہے وہ لیکن ہماری سوسائٹی کی یہ پرابلم ہے کہ ہم نے بیوی کو کبھی بھی نہ بیوی نے جینے دیا ہے نہ بیوی کو جینے دیا گیا اس پہلے روپ کو سمجھا ہی نہیں گیا بچوں نے زیادہ تر زندگی ماں کے ساتھ گزاری ہوتی ہے والد باہر ہوتے ہیں اور ماں جی کو اللہ تعالیٰ اگر شکر والی زبان دے دے تو بچوں کی تربیت بہت اچھی ہو جاتی ہے باپ معزز ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کی رات معاملہ دیکھا تھا میں اسے یہاں ساتھ میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں خدمت میں کہا مجھے جہنم جب دکھائی گئی تو سب سے زیادہ عورتیں دکھائی گئیں عورتوں نے پوچھ لیا محبوب سبب کہا سبب یہ ہے کہ تم رب کی نہ کرتی ہو تکفرنا باللہ بلا باللہ نہ بلّا وہ تکفر تم اپنے ساتھ زندگی گزارنے والے شوہر کی ناشکری پہ تلی رہتی ہو وہ تکفر نل اور تمہارے ساتھ جتنی مرضی نیکی بھلائی کر دی جائے تمہاری نظروں میں وہ نیکی نہیں ہوتی ایک دن غلطی ہو جائے تو کہہ دیتی ہو کہ میں نے تو پوری زندگی تیرے پاس کبھی خیر دیکھی نہیں یہ وہ نشوکری کا سبب ہے یہ نشوکری کے جملے اولادیں سنتی ہیں شکوے چھوٹے چھوٹے اولاد سے ہوتے ہیں باپ باہر ہے بیوی ماں کی حیثیت سے بچوں کو اس کے خلاف کرتی رہتی ہے اب بچے کیا دیکھتے ہیں اسی حالت میں پل بڑھ کے جوان ہوتے ہیں اور وہ وعدہ کرتے ہیں کہ اما میں تجھے سکھ دوں گا ابا تو نہیں دے سکے میرے ددیال تو نہیں دے سکے میں اپنی ماں کو سکھ دوں گا جب جوان ہوتا ہے بیوی گھر آتی ہے تو پھر جتنے رویے باپ ماں کے ساتھ یا وہ شکوے تھے وہ سارا نزلہ زکام بخار اس پہ گرتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ یہ بھی کسی کی ماں ہے پھر وہ ساری چیزیں ہیں اس پہ اترتی ہیں اور یہ سلسلہ آگے چلتے چلتے قوم در قوم چلتا آ رہا ہے حضرات میں نہیں کہہ رہا ایک ہندو کہتا ہے ایک ہندو کو بھی یہ درد محسوس ہوا ہم تو امت اعتدال ہیں کہتا ہے کہ ہم جب سے بھی ہو سنبھالا ہے یہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جتنی اچھی دال دادی اما پکاتی تھی نا دادی اما یا میری اما اتنی اچھی دال کوئی اور نہیں بناتا اسے تو بنانی نہیں آتی ساگ کا بھی یہی حساب لے لے اب وہ کہتا ہے کہ پانچ ہزار سال سے اگر یہی بات کہی جا رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ ککنگ اتنے بڑے بڑے شیف اور اتنے بڑے بڑے ادارے اور کالجز اور سکھانے کے باوجود ہماری نیچے کو گری ہے اوپر کو نہیں گئی وہ اپنے طور پہ سوچ رہا ہے لیکن ہم جس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آج خدمت کا تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ اعزاز دیا جا رہا ہے تو گھر میں ماں ماں ہونے کی حیثیت سے ہی اکیلی نہیں دیکھے گی بیوی بی ہونے کی حیثیت سے بھی دیکھے گی حق کے خدمت کے چکر میں کہیں شکوے کر کر کے اپنی جنت کو جہنم نہ بنا لے کیونکہ اگر شوہر اس کا جو باپ ہے بچوں کا وہ جنت کا مین گیٹ ہے تو وہ ایسے ہی نہیں ان کا باپ بن گیا پہلے اس کا شوہر بنا ہے تو یہ شوہر بھی جنت کا مین گیٹ ہے گھر جتنا مرضی خوبصورت ہو جب تک چابیاں پاس نہیں ہوتی باہر کے دروازے نہیں کھلتے اندر جانا آسان نہیں ہوتا ہے لہذا ان سارے تعلقات کو اس حدیث کے تناظر میں یاد رکھا جائے جناب ابو حریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلم اور ترمزی کے اندر حدیث ہے مسلم میں پندرہ سو دس نمبر اور ترمزی میں انیس سو چھ نمبر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہیں والدہ کوئی بچہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی ماں باپ کی قدر کرتے کرتے بدلہ نہیں دے سکتا جتنی مرضی کوشش کر لے وہ احسان نہیں چکا سکتا حکم کیا ہے وہ بل والد لیکن وہ بدلہ نہیں دے سکتا سوائے ایک صورت کے کہ باپ کو اغوا کر لیا جائے اغوا کر کے منڈی میں بیچ دیا جائے کوئی اس کا مالک بن جائے اور یہ زر خرید غلام بن جائے اور پھر وہ بچہ اپنے اس باپ کو خرید کے آزاد کر دے خرید کے آزاد کر دے یہ زمانہ جاہلیت کا ایک بہت بڑا المیہ تھا انسان بکتے تھے اٹھائے جاتے تھے انسانی سمگلنگ ہوتی تھی گلے میں رسیاں ڈال کے منڈیوں میں بیچ دیا جاتا تھا اور حضرت زید جیسے حضرت زید جیسے خوبصورت انسان کو اٹھا کر کے لا کے مکے کی منڈی میں بیچا گیا خریدا گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس ہیں انہوں نے محمد رسول وسلم کو ہبا کیا اور آپ نے انہیں آزاد بھی کیا بیٹا بھی بنایا یہ کوئی چھوٹا المیہ نہیں تھا لیکن اسلام نے اس پہ بھی قابو پایا والد کے حوالے سے ماں باپ کے حوالے سے یہ چوتھی اور پانچویں حدیث ہم نے پڑھی اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا والدین کے حقوق کے حوالے سے یہ فرمان جو چھٹا ہے اس کو جناب عبداللہ ابن امر نے بیان کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث ترمزی میں اٹھارہ سو ننانوے ہے مستدر کے حاکم میں بھی ہے کہ ردل رب فی ردل والد رب کی اگر رضامندی چاہتے ہو کہ رب راضی ہو جائے تو کسی بھی معاملے میں باپ کو پوچھ لیا کریں جس معاملے میں ابو راضی ہونا سمجھ لیں اللہ اس پہ راضی ہے سمجھ لیں کہ اللہ اس پہ راضی ہے میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ رب نے اپنے آپ کو پردے میں کیوں رکھا ہے اللہ صرف یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ میرے بھیجے ہوئے نمائندوں کو اور میرے بندوں کو آپ کتنا پروٹوکول دیتے ہیں کوئی بڑا اپنے سفیر کو بھیجے نوکر کو بھی بھیج نا تو ہمیں اس کی قدر ہوتی ہے کہ چودھری صاحب نے بندہ بھیجا ہے اللہ تعالی نے پوری دنیا میں سے ساڑھے سات ارب لوگوں میں سے ایک چہرہ تیرے میرے لیے باپ چنا ہے یارو رب کو کتنا پیار آیا ہوگا کہ اللہ نے اس کو آپ کے لیے اور میرے لیے چنا ہے اور میں کہوں کہ اس کی شادی میں رکاوٹ اس کا ابا تھا اور ایسا ابا اس نے پتہ نہیں کہاں سے لبا تھا نہیں یہ تیرے رب نے تیرے لیے چنا ہے اگر رب کی رضا چاہتے ہو رزل رب فی رزل والد اور اگلا جملہ سنیے وہ الرَّبِّ فِي ربی فی والد اگر باپ ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے باپ ناراض ہے یہ جو آیات ہم نے پڑی تھی نا جن صورتوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں اگر والدین مشرق ہیں والدین کافر رہیں اور وہ آپ کو کفر اور شرک پہ امادہ کرتے ہیں تو ان کی وہ ناراضگی کسی قیمت کی نہیں ہے اللہ نے اسے نہیں گننا اسے شمار نہیں کیا جانا اور حضرت سادن وکاس بن ساد بنبی وکاس کی جو والدہ کے ساتھ ہونے والی گفت و شنید ہے اور ان کی بھوک ہڑتال ہے اس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ ماں سو مرتبہ تجھے زندگی ملے اور تو پھر بھو ہڑتال کرتی مر جائے میں دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا محبوب سے بے وفائی نہیں کر سکتا وہ والی ناراضگی نہیں اسے نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا لیکن دنیاوی معاملات میں عرف عام کے ساتھ اپنے والدین کی نیکی اور خصوصاً والد کے ساتھ معاملات میں یہی حدیث صحیح مسلم کے اندر پچیس سو پچاس کے تحت جنابی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس میں خصوصاً جریج ولی والا وہ واقعہ ماں جی کی آواز جس کا ہم نے تذکرہ گزشتہ ملاقات میں کیا تھا کہ اگر بندہ نفل نماز پڑھ رہا ہے فرض کے علاوہ تتو ان نماز پڑھ رہا ہے ماں کی آواز آ جائے ماں کی آواز آ جائے یہاں سے مجھے یہ نقطہ سمجھ آیا ہے کہ اگر آپ اور میں نماز پڑھنے بھی کھڑے ہوئے ہیں تو امی ابو کو پہلے پوچھ لیں کہ ماں جی میں نماز پڑھنے لگاؤں آپ کو کوئی کام تو نہیں جیسے بیوی نفلی روزہ رکھے تو شوہر سے پوچھے گی کہ میرا یہ نفلی روزہ رکھنے کا ارادہ ہے آپ اجازت دیتے ہیں عبادت تو اللہ کے لیے لیکن معاملہ نفل کا ہے یہ نماز ہے تو اگر آپ گھر میں ادا کر رہے ہیں تو ماں جی سے کہہ دیجئے کہ ماں جی ابو جی کوئی کام تو نہیں اگر کوئی ہے تو بتا دیں میں ذرا اس کے بعد کوئی نوافل کا ارادہ رکھتا ہوں تو میرے خیال میں اس طرح کا مسئلہ نہیں بنے گا جو جرائج ولی کے ساتھ بن گیا تھا ہر عالم نے تقریباً اسے اپنے انداز میں اور اپنے رنگ میں بڑا لمبا کر کے بیان کیا ہے مجھے اس سے صرف محلے شاہد لینا ہے ماں نے آواز دی ہے بیٹا نماز میں ہے خوشی اور قوضو میں ہے جواب نہیں دے سکا اور نماز میں بولنا منع ہے بولنا منع ہے ماں نے ہاتھ اٹھا دی ہے بد دعا کر دی ہے رب نے سن لی ہے اور زنا کا الزام لگا ہے نہق بچہ زمے لگا ہے اور لوگوں نے مار دھاڑ کی ہے کلی اکھاڑ دی ہے اور پھر جب بچے سے جب صفائی ستھرائی ہو گئی سزا دینی تھی ماں کی دعا قبول ہو گئی تو اس کے بعد پھر اللہ نے صفائی بھی دلوا دی اپنے حق کے حوالے سے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے اور یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میرا باپ نہیں ہے میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں تو حضرات اس واقعے سے بھی ہمیں عبرت اور سبق اور والدین کے حوالے سے حسن سلوک اور نرمی کا پہلو ملتا ہے آٹھویں نمبر پہ صحیح حدیث ہے جنابی ابو ہریرا راوی ہیں ترمزی کی انیس نمبر حدیث ہے آپ فرماتے ہیں سلا تو دعوت ان تین دعائیں ایسی ہیں کہ رب قبول کرتا ہی کرتا ہے رد نہیں ہوتی ادھر دعا کی گئی ادھر قبول ہوئی لا کا پھر ان میں کوئی ڈاؤٹ نہیں قبول ہونے میں کوئی شک والی بات نہیں دعوت المظلوم دعوت المظلوم آپ کسی کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں کسی کے ساتھ بھی یہ مظلوم دعا نہ بھی کرے دل سے آہ نکال دے تو آسمانوں کو اجازت نہیں کہ اسے روکیں فرشتوں کو اجازت نہیں کہ اس کو روکیں فورن ڈائریکٹلی اللہ کا حکم ہے اسے میرے عرش تک پہنچنا ہے اور وہ پہنچتی ہے و دعوت المسافر سفر میں کی ہوئی دعا شرط ایک ہی ہے کہ سفر شر کا نہ ہو خیر کا ہو مسافر الخیر ہو اگر جرم اور گناہ کے سفر میں نکلا ہے پھر معاملہ اور ہے مسافر کی دعا اور آپ کو پتا ہے کہ مسافر اگر ڈرائیور ہے تو اسٹیرنگ چھوڑ کے دعا کرنے کی ضرورت نہیں اس وقت اس کی جو کیف ہے جس حالت میں ہے اونٹ پہ بیٹھا ہے مہار ہاتھ میں ہے کسی جانور پہ ہے لگام ہاتھ میں ہے تو اس کی دعا میرا اللہ رد نہیں کرتا سفر میں دعا کیا کریں اور ہم ماشاءاللہ اللہ سفر میں جس طریقے سے لائٹ میوزک میوزک دیگر معاملات کرتے ہیں اور بھائیو تیسرا جملہ میرا تو اس کے اوپر ایسے ہی یقین ہے جیسے آج کے اس دن کا یقین ہے کہ دن جمعہ کا ہے جیسے یہ یقین ہے کہ صبح دھند تھی جیسے یہ یقین ہے کہ اب جو ہے دھوپ میرے پاس نکلی ہوئی ہے جیسے یہ یقین ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اس سے بڑھ کر کے اس جملے پر یقین ہے وہ داوت الدی باپ اپنے بچے کے خلاف دعا کر دے رب نہیں موڑتا باپ شفیق ہے باپ بلا وجہ ہاتھ اٹھاتا ہی نہیں یہ اوپر سے بڑا دلیر بہادر اور سخت بنتا ہے اندر سے ٹوٹلی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے ماں کے آنسو لوگوں نے دیکھے ہیں یہ تو اتنا مضبوط ہے آنسو بھی اپنے اندر اتار لیتا ہے آنسو اندر اتار لیتا ہے جو آنسو پلکوں سے چھلک جائیں ان میں بچت ہوتی ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں اگر بلڈ باہر آ گیا ہے تو بچت لیکن جو آنسو اندر چلے جاتے ہیں جو خون اندر رہ جاتا ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے قرآن مجید کی وضاطیں تو سنی تھی صاحب قرآن کے جملے اللہ الرحمان کے دیے ہوئے وما الحوا کو انل ہوا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول کیسے لیتے ہیں دکھا ہوا دل تڑپتے ہوئے پھٹتے ہوئے جگر والدین کے باپ کی بدو آ سے ڈرنا بچ اس بدوا سے کہ جو تیرے خلاف تو معنی کیا ہے اگر تیرے حق میں نکل گئی ہے تو رد تب بھی نہیں اور نویں نمبر پہ حدیث غار جس نے عالمی شہرت پائی ہے بنی اسرائیل کے تین آدمی ہیں سفر پہ ہیں طوفانی بارش ہے ایک غار میں چھپے ہیں پناہ لیے ہیں لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے اوپر चकान बड़ा पत्थर بڑا پتھر سامنے آ گیا ہے نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے تینوں مل کے ہلا بھی نہیں سکتے یہاں پہ تینوں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے سامنے نیک امل پیش کریں نیکمل دنیا کا سب سے بڑے وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے توصل آپ اپنے رب سے کہہ ویسے کوئی نہ کوئی نہ ایک نیکی بندے کی ہونی چاہیے اسپیشلی کوئی ایک نیکی تیار کریں اور خالص اللہ کے لیے تیار کریں کوئی ایسا کام ضرور ہونا چاہیے میں تو اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں بے شمار کام ہم کئی مقاصد کے لیے کرتے ہیں لیکن کوئی ایک عادت مستقل ایسی اپنائیں اور اس پہ دوام رکھیں اور اللہ کو کہہ دیں اللہ یہ صرف تیرے لیے میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے اللہ میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے ان میں سے دو نے تو جو پیش کیا تھا ایک کا تعلق مال سے ہے ایک کا تعلق عزت سے ہے اور ایک کا تعلق اپنی اصل سے ہے اصل سے ایک نے زنا سے بچنے کا بولا دوسرے نے ایک مزدور کے مال کو جو اس کے پاس تھا انویسٹ کر کے اگے دینے کا اور تیسرے نے کہا تھا اللہ بکریاں چراتا ہوں بہت بڑا عالم فاضل نہیں تھا عام آدمی بکریاں چراتا ہے محبوب علی سلات وسلام کہتے ہیں اللہ سے کہتا ہے اللہ بکریاں چرا کے آیا تھا لیٹ ہو گیا تھا امی ابو دودھ پی کے سوتے تھے بچے بھوک سے بلک رہے تھے ماں باپ کو پہلے دیتا تھا لے کے سرانے کھڑا ہوا تو دل نہیں کیا کہ جگاؤں کیونکہ یہ نیند گھروں میں شور ڈال کے ماں باپ کو ستانے والے ہیں ہماری آوازیں ایسا نہیں ہوتی یہ تو بیمار پڑے اب ہم کیا کر لیں اپنا جو ہے وہ خوشی ان کے پیچھے ضائع کر دیں بیوی بی بچوں سے کہ کے اور ہنسی مزاق بھی نہیں ہو سکتا ان کو کیا کریں یہ کہیں ٹکتے بھی نہیں اب اللہ اکبر کہا سرانے کھڑا رہا ہوں کہ جب خود آنکھ کھلے گی تو دوں گا بیوی بی کہتی رہی بچوں کو دے دو مہربانی بلک رہے ہیں میں نے اس کی نہیں سنی بچے میرے پاؤں کے ساتھ چپکے چپکے سو گئے جب تک ماں باپ کی آنکھ نہیں کھلی میں اللہ کھڑا رہا ہوں اگر میری یہ محبت اور خلوص پسند آیا ہے اللہ کو بول کر نجات دے محبوب کہتے ہیں چٹان پیچھے ہٹا دی اللہ ہے کاش ہم ایسے ہو جائیں نئے دور نئے تقاضے نئی ضرورتیں میرے نوجوانوں کو شاید بزرگوں کی ضرورت اب محسوس نہیں ہو رہی اللہ ہمیں ایسا کر دے عبداللہ بن عمر راوی ہیں کہتے ایک آدمی آیا ہے کہتے محبوب انی اصب تو زم بن عظیمہ میں بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہوں میں بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہوں فلی من توبہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے قربان جاؤں ایسے امام پہ اور مفتی پہ ریت کے نہیں پوچھا کیا کیا ہے کیا کیا ہے کہاں کیسے کس کے ساتھ پوچھنے لگا میری توبہ ہے فکالا حل کا بین وہ پوچھ رہا ہے میرے لیے توبہ کا امکان ہے محبوب کہتے ہیں تیری ماں ہے تیری ماں ہے کالا لا کہنے لگا محبوب ماں نہیں ہے ماں روک لیتی ہیں باپ روک لیتے ہیں جب بندہ منہ مہار ہو جائے تو جو دل میں آتا ہے کالا حل کمن خالا تیری خالہ جان ہے کاش خالائیں بھی سمجھ سکیں اور بھانجے بھی جان سکیں ہماری تو جنگیں ختم نہیں ہوتی باپ کا اور خالہ کے گھر والے کا سانڈو ہونے کے ناتے سانڈو سنڈیاں دیر یہ راضی تو وہ ناراض وہ راضی تو یہ ناراض وہ آیا ہے تو میں نے نہیں میں آیا ہوں تو وہ نہیں آئے گا کہا تیری خالہ ہے کہا جی ہے آپ نے کہا جا فبر رہا اس کے ساتھ نیکی کر خدمت کر اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا یہ ترمزی کی حدیث ہے مستدر کے حاکم میں بھی ہے انیس سو چار نمبر حدیث ہے جناب ابو بکر راوی ہیں یہ بخاری کی حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چھتر ہے کہ لوگوں حکم بے اکبر القبائر میں دنیا کے جتنے کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں عظیم کبیرا گنا صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کہہ رہے ہیں تو بلا کیوں نہیں بتائیے آپ نے کہا الشرا کو بلا ہی وقوق رب کے ساتھ شرک کر تو بھی معافی نہیں اور ماں باپ کی نافرمانی فرمانی کر تو بھی بہت بڑا گنا ہے جب تک تو نیک نہیں بنتا فرما بردار نہیں بنتا حضرات میرا یقین ہے کہ سخت سے سخت لوہے کو بھٹھی کی آگ دے دی جائے تو پگھل جاتا ہے لیکن تیرے میرے دل شاید واقعی پتھروں سے بھی سخت ہو گئے مکسط <تصفح> کلو <تصفح> <تصفح> تمہارے دل سخت ہو گئے فہیا کل ہجارا یہ پتھر بن گئے پہاڑ بن گئے چٹانے بن گئے اور اشدو قصبہ اس سے بھی سخت ہو گئے ہم نے تو پہاڑوں سے چشمے جاری کر دیے پہاڑوں سے دریا بہ نکلے ہیں وہ بلندیوں سے جھک جاتے ہیں گر جاتے ہیں انسان تیرا دل نرم نہیں ہوا اس میں نرمی نہیں آئی نیکسٹ حدیث ابو حریرا راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ ممبر کی پہلی سیڑھی پہ چڑھے آمین بولا دوسری پہ چڑھے آمین بولا تیسری پہ چڑھے آمین بولا صحابہ نے پوچھ لیا محبوب آج ممبر پہ چڑھتے آمین آمین کیوں کہا میں ممبر پہ قدم رکھنے لگا تو جبری لاگ ہے جبریل آ گئے جبریل بد دعا کرتے گئے اللہ الرحمان نے بھیجا تھا اور رحمت اللہ اس بد دعا کے اوپر آمین, آمین آمین کہتے گئے ان میں سے ایک بد دعا کیا تھی محبوب پھٹکار دیا گیا دھتکار دیا گیا مارا گیا اللہ کی رحمتوں اور جنتوں سے دور ہو گیا کون کہ جس نے جس نے آپ کا نام آیا اور درود نہ پڑھا رمضان آیا پھر جنتیں حاصل نہ کر سکا و من ادرا کا والدئی اور وہ بھی رب کی رامت سے دور ہو گیا جس کے دونوں ماں باپ یا ایک ان میں سے اور پھر یہ ان کی وجہ سے خدمت کر کے جنت نہ جا سکا کل تو آمین جبریل نے بدو آ کی تو میں نے آمین کہہ دی جبریل نے بدو آ میں نے آمین کہہ دی والدین کے نافرمان کے لیے جبریل بھی بدوائیں اللہ الرحمان کی طرف سے بھیج کے سزائیں اور میرے محبوب کی اس کے اوپر آمین لوگوں و حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انیس سو اٹھتر نمبر حدیث مسلم کی تین لوگوں پہ لانت بھیجی ہے حضرات لانت کے کئی طریقے ہیں ان میں سے سب سے سخت ترین طریقہ میری سوسائٹی میں کہ یہ ہاتھ کا پنجا کسی کے منہ کے اوپر پھیر کے یوں رگڑ دیا جائے اور لانا کا اصل معنی یہ ہے کہ جسے رب کی رحمتوں سے دور کر کے دھتکار کے پھٹکار دیا جائے وہ آگے کو آئے ہاتھ کر کے پیچھے کر دیا جائے اللہ اکبر محبوب کہتے ہیں حضرت علی راوی ہے لعن اللہ من لعن والدہ لعن اللہ من لعن والد جس نے ماں باپ کو دعا لانت کی اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کرتے ہیں اللہ کی اس پہ لانت برسے لعن اللہ من ضبح علی گئی اللہ کی لانتے اترے اس انسان کے اوپر جو رب کے دیے جانور کو کسی اور کے نام پہ ذبح کر دے کسی آشیا نے یا آستانے یا کسی بھی حوالے سے رب کے دیے ہوئے پلے ہوئے پالے ہوئے اس کو عطا کیے ہوئے رحمتوں کو کسی اور کے نام پہ ذبح کر دے اور اللہ لانت برسائے اس پہ من آوا محد جس نے بدرتی کو جگہ دی من آوا جگہ دی دل میں یہ جگہ پہ اگر ہم بدت کو جگہ نہ دیتے تو آج بدتیں پھیلتی نا رسول صلی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے کہا تھا اسلام سکڑے گا اور ایسے بھاگے گا لوگ جگہ نہیں دیں گے گھروں میں جیسے سانپ کہیں گھسنے کی کوشش کرے تو لوگ مارتے ہیں یہ اسلام کو ماریں گے بھگائیں گے نکالیں گے کتاب و سنت نکلتی چلی جائے گی بدعات کو جگہ ملتی چلی جائے گی حتیٰ کہ سکڑ کر کے یہ پھر مدینے میں آ کر کے آپ کو اصلی شکل میں نظر آئے گا جب جب سنت کا قتل ہوتا ہے وہاں بدت آتی ہے کتنی جگہ دی ہیں اور ہمارے اوپر جو آج لانتیں برس رہی ہیں رب کی رحمتوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں بہت بڑا سبب ہے کہ ہم نے اپنی گلی میں محلے میں سوسائٹی میں دل میں جان میں جگر میں محبتوں میں پیار میں پیسے میں روپے میں یہ کر کے آج جو لانتیں خریدی ہیں اس کو دیکھتے چلے جائیے اور چوتھے نمبر پہ من گئی منار لال لانت ہے ایسے انسان کے اوپر جو کسی کی جگہ کے نشان بدل کے جگہ اپنی طرف کرے ان میں سے ایک یہ بھی ہے آپ اکثر دیکھتے ہیں ہم جڑا والے جا رہے ہیں اتنے کلومیٹر ہے پینتیس ہے تو وہاں سے پانچ منٹ آ دیا جائے نیا آدمی تین پڑھ کے دوڑتا پھرے اور دیکھتا پھرے کہ یہ کیا ہو گیا فون کر دے جی تین کلومیٹر رہ گیا میں پہنچ رہا ہوں اور ابھی پڑا پینتیس کلومیٹر ہو یہ بھی غلط زمین کے لگے ہوئے نشان اور پتھر منار العرض یہ بھی بدلے تو غلط اور حضرات ایک دوسرے کے ساتھ جو جگہ کی میئر ہے اور پیمیش ہے لے دے کر کے کاغذوں میں ادھر سے ادھر کر کے پٹواریوں کو کھلا کے متعلقہ جو ہے حکام کو دے کے یہ اپنے ذمے لے لے تو اللہ کی لانت اور یہ لانت ہم نے برستی دیکھی ہے یہ لانت ہم نے برستی دیکھی ہے ایک انچ کا بھی فائدہ نہیں ہوا مگر انیس لوگ قبروں میں ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے قبرستان بنے پڑے ہیں جگہ خالی پڑی زمینوں کے چکر چینجنگز الفاظ اور حروف میں تبدیلی اور آک اور صفحات اور کاغذات میں اپنی من مرضی کے سلسلے زمینیں پڑی رہ گئیں جانے والے چلے گئے اور جو بھی گزرتا ہے افسوس بھی کرتا ہے اور لانت بھی اتارتا ہے صحیح احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے تین بدنصیبوں کو قیامت کے دن اللہ دیکھے گا ہی نہیں دیکھے گا ہی نہیں بھائیو کبھی کسی بڑے کے پاس جانا اس امید پہ جانا آپ کو جانتا ہے آپ نے اس کے لیے ساری زندگی کام کیا ہے جب آپ اس کے سامنے جا کے کھڑے ہوں تو وہ آپ کی طرف ایک نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے منہ پھیر لے کیسا لگے گا بہت برا فیل ہوگا اچھا نہیں لگنے والا اللہ تعالیٰ کے محبوب کہتے ہیں ابن عمر راوی ہیں اللہ سُن اللہ علیہ یوم القیاما قیامت کے دن ان تینوں کو کوئی نہیں دیکھے گا پہلے نمبر پہ اللہ کو ماں باپ کو بے سہارا کرنے والا ماں باپ کو بے بھکت کرنے والا ماں باپ سے آک ہونے والا والدین کا نافرمان فرمان بد کردار یہ بندہ جو والدین کے ساتھ آج ان کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا قیامت کے دن ان کا رب نہیں دیکھنے والا اسے جتنا مرضی نمازی تہجد گزار پرہیزگار اور پیسے بانٹنے والا دنیا کو دینے والا اور دوسرے نمبر پہ ولمر المترجلہ وہ عورت جو زیب و زینت کر کے بال بنا سوار کے کنگیاں کر کے اور ڈیزائننگ کر کے فیشن کر کے باہر نکلتی ہے شوہر کے علاوہ یہ کسی کو دکھانے والی کسی کی بہن ہے یا بیٹی ہے بیوی ہے یا ماں ہے اس بدنسیب کو دنیا کو دکھانے کی پڑی تھی دنیا نے تجھے دیکھ لیا شیطان نے دکھا دیا قیامت کے دن تیرا رب تجھے دیکھے ہو ہی نہیں سکتا آئینے میں کھڑی ہو دنیا کے جس مرضی ریم پہ چڑھ اور چل اور کیٹ بات کر اور جو من میں آئے بازاروں میں گھوم شادیوں میں جیسے تیرا دل کرے تجھے آج کوئی نہیں روکنے والا سارے تعریفیں کرنے والے ملیں گے کیا بات ہے زبردست کیا کہنے آج ڈریسنگ تو آپ کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لان اللہ لان اللہ رب اتار دے ایسے چہرے پہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی پانچ سو سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آتی ہے الکاسیات ان پہن کے بھی ننگے ہونے والی اور فیشن کے نام پہ یہ سارا کرنے والی اس عورت کے لیے بھی اللہ نے وہ دیوس اس کے ساتھ اس کو بھی رب نہیں دیکھے گا جو اس کے اوپر مطمئن بغیرت تھا مطمئن بغیرت اور اس حمام میں ہم سب ننگے ہیں سب ننگے ہیں اللہ کہ اللہ نے کسی پہ خاص کرم کیا ہو زبردستی کے پردے پردے نہیں ہوتے تربیت میں جو پردہ نیچر میں شامل ہو گھٹی میں وہ پردے وہ ہیں کہ ہماری بوڑھی مائیں لمبی چادریں بڑھاپا ہے اور آپریشن تھیٹر میں لے جایا جا رہا ہے کہا بیٹا رب کے واسطے آپریشن نہ کرواؤ میں نے یہ سوٹ کبھی نہیں پہنا مجھ سے نہیں پہنا جائے گا ڈاکٹر فی میل میرے جسم کو مجھے تو اس سے بھی شرم آ رہی ہے میل کے سامنے کہاں لے کے جاؤ یہ پردے تھے یہ حیات ہی کہ جسم کٹواتے ہوئے مجبور سارے علماء نے فتوا دے دیا ہے کہ گنجائش ہے مجبوری ہے کر سکتی ہو والدین والدین اولاد بیوی د یوس ہاں اگر ادر عظمت سننی ہے تو یہ بھی سن لیجیے یہ نسائی کی صحیح حدیث ہے دو ہزار پانچ سو تریسٹھ حدیث نمبر پندرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو حریر ہیں رغیم انف آپ نے کہا کہ اس کی ناک مٹی میں مل گئی ناک مٹی میں مل گئی برباد ہو گیا ہلاک ہو گیا تباہ ہو گیا ملیا میٹ ہو گیا ستیہ ناس ہو گیا کیل میاں رسول اللہ کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کالمن ادرک اب ابئی ہی اندل جس کے ماں باپ بوڑھے تھے اور ان کو بڑھاپے جیسی عظمت ملی یا ان میں سے ایک یا دونوں فلم کل الجنا اور پھر یہ ان کی خدمت کر کے یہ جنت نہ پا سکا یہ حدیث مسلم میں ہے کتاب البیر وسیلہ میں ہے ابو بکر بھی ہے کل جنوب اکبر اللہ منہما شاہ اللہ کو کل والدین اللہ اپنے حق میں شرک معاف نہیں کرے گا اور بندو کے حق میں ہر گنا رب معاف کر سکتا ہے ماں باپ کے نافرمان فرمان کو معافی نہیں ہے جب تک سچے دل سے توبہ نہیں رجوع نہیں اگر ایسے ہی موت آ گئی گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحب اللقوبه في الدنيا ما ما يدخر له في الاخره مثل البغي وقطيع الرحم جس گناہ کی سب سے جلدی اور فوری سزادی جاتی ہے ان میں سے ایک قطع رحمی کرنے والا والدین کا نافرمان بھی ہے صلہ رحمی سے منہ مو کے دیکھیے جلد دنیا میں و جزا اشر پہ ہی نہیں موقوف زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے اور اسما بنتے ابی بکر کہتی ہیں کہ میری امی جان آئی اور وہ مشرکہ تھیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں ان کے ساتھ سیلا رحمی کروں کالن عام بخاری کی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو بیس آپ نے کہا مشرک ہے تو کیا ہوا سیلا رحمی تو کی جائے گی دنیاوی معاملات ہیں ان کو ویلکم کیا جائے گا اس حوالے سے والدین کی خدمت پہ جو کچھ ضعیف روایتیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ماں باپ کی طرف ڈالنا حج مبرور کا سواب ہے یہ روایت متنن سندن ٹھیک نہیں ہے وہ جو پہلے آپ سن چکے ہیں کہ والدین کے چہرے پہ نظر رکھیے انہیں دیکھا اندے مت کیجئے نہیں تو قیامت کے دن رب نہیں دیکھے گا وہ صحیح ہے اس پہ عمل کیجیے اور یہ جو حدیث ہے سلسلہ ضعیفہ میں علامہ البانی نے چھٹی جلد دو سو بیالیس نمبر حدیث اور شعب المان میں امام بہکی نے سات ہزار آٹھ سو انسٹھ کے تحت ذکر کیا ہے اور اسی طرح یہ حدیث بھی موضوعات میں علامہ ابن الجوزی نے من گھڑت اور جھوٹی حدیث ہے کہ جس نے اپنی ماں کے دو آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پہ بوسا دیا کان اللہ من النار یہ بوسا قیامت کے دن آگ سے ڈھال بنا دیا جائے گا زئی فدیس ہے ویسے والدین کا ماتھا چوما جا سکتا ہے چہرہ چوما جا سکتا ہے ہاتھ چومے جا سکتے ہیں حتہ کہ کچھ بزرگ تو یہاں تک بھی جواز رکھتے ہیں کہ والدین کی قدم بوسی میں بھی حرج کوئی نہیں جھک کے نیچے ماتھے متھا ٹیکنا سکھوں جیسی وہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہیں گلے لگیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے تات بلا وجہ غلوب نہیں لیکن ان کے ساتھ ایک نرمی اور محبت اور تیسری جو ضعیف روایت ہے وہ سکرات الموت والا واقعہ کے بچے کی جان نہیں نکل رہی تھی ماں اس کے ساتھ بگڑی ہوئی تھی کہا لاؤ اس کو جلا دیا جائے پھر ماں بھاگتی آئی تو یہ بھی علامہ ابن الجوزی نے موضوعات میں ذکر کی ہے اور علامہ منظری نے ترغیب میں تو یہ روایت صحیح نہیں ہے موضوع ہے اور من گھٹ ہے اسی طریقے سے مطی کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نافرمان فرمان کے لیے جہنم کے جو ہے وہ در اور دروازے اگر انہوں نے ظلم کیا, ہو, ظلم کیا ہو ظلم کیا ہو ظلم کیا ہو ظلم کیا ہو تو یہ بھی روایت شعب الایمان کے اندر ہے اور یہ صحیح نہیں ہے ضعیف ہے والدین کا نافرمان فرمان والدین اگر مر جائیں تو ان کی بخشش کی دعا کرے تو اللہ تعالی اس فرم برداری نا فرمانی کو فرما برداری میں بدل دے گا مشکاط میں ہے علامہ ابن موضوعات میں اسے من گڑھ کرار دیا ہے اور اسی طرح الجنت ال ماں کے قدموں کے نیچے پیچھے آپ سن چکے ہیں صحیح ہے لیکن یہ جو جملہ ہے ماں جس کو چاہے جنت میں داخل کر دے جس کو چاہے نکال دے یہ جملہ صحیح نہیں ہے اور سلسلہ ضعیفہ میں علامہ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے ساتویں نمبر پہ جناب جابر کی طرف منصوبی حدیث کے بر ابا حکم تبر حکم آپ اپنے والدین کی فرما برداری کریں اولادیں آپ کی کریں گی مانا لیکن یہ لفظ صحیح نہیں ہے سلسلہ ضعیفہ میں اسے ذکر کیا اور موضوعات میں علامہ ابن الجوزی نے اسے منگرد قرار دیا اور میں نمبر پہ حضرت انس کی طرف یہ منصوب کے دعا الوالد والد ہی مثل دعا نبی نبی امت ہی کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دے ایسے ہی ہے کہ نبی کسی امتی کے لیے دعا کر دے لفظ تو بڑے خوبصورت ہے لیکن ہے ضعیف اور موضوع اور علامہ ابن الجوزی نے موضوعات میں اور علامہ البانی نے ضعیفہ کے اندر سات سو نمبر حدیث کے تحت اس کو ذکر کیا ہے اور ماں کو کندھو پہ بیت اللہ کا طواف یہ جو کیا ہے اور کروایا ہے اور اس کی ایک سانس کا بھی ہم جو اس کا وہ بدلہ نہیں دے سکتے درد ذی کے وقت جو اس نے لی تھی علامہ ابن کثیر نے سورہ علی کی آیت نمبر تیئیس کے تحت اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے اور اسی طرح اور بھی احادیث ہیں ہمارا وقت پورا ہوا چاہتا ہے جیرانہ سے آپ جب آئے تو گوشت بانٹ رہے تھے عورت کا چادر بچھانا اور اس پہ بیٹھنا رضائی ماں کا ضعیف ابو ابوداود کی روایت علامہ البانی نے اسے ذکر کیا ہے اور اسی طرح رضائی باپ آپ نے اس کے لیے چادر بچھائی رضائی ماں کی آمد بھائی کی آمد اٹھے اور سامنے بٹھایا یہ ابو دعود کے اندر ہے ضعیف ہے اور اسی طرح ابو امامہ کی یہ والی روایت کہ والدین کا اولاد کے اوپر جو حق ہے یہ تیری جنت ہے یہ تیری آگ ہے ان لفظوں کے ساتھ یہ روایت صحیح نہیں ہے اور جناب جابر کی یہ روایت کے من کن فی جس میں یہ تین چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں لے لے گا اور اس کی موت آسان کر دے گا ضعیف کے ساتھ نرمی اور والدین پہ شفقت اور غلام پہ احسان معانی تو صحیح لیکن الفاظ کے ساتھ یہ ضعیف بھی ہیں غنیمت جانیے ماں باپ کو زندہ ہے تو رحمت بھی ہیں کرم بھی ہیں سایہ بھی ہیں باپ کا سہارا کتنا بڑا ہے یہ جب ہٹتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اوپر سے کتنے بالے کتنے شہطیر اور کتنے لینٹر جو مضبوط اس کے ہوتے ہوئے تھے کیسے تڑاخ تڑاخ ٹوٹتے ہیں اور اوپر گرتے ہیں بلڈنگ ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں ملتے اور کس طریقے سے پراپرٹیز بکتی ہیں اور حالات انسان کے اوپر آتے ہیں ماں باپ سلامت ہیں تو بہت کچھ سلامت ہیں تو اللہ تعالی ہمیں صحیح روایات لے کے صاحب قرآن کے جو احکام والدین کے لیے ہیں حقوق ہیں اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والے قرآن کی جو آیات ہیں ان کے ساتھ ہمیں اپنے والدین کو ڈیل کرنے کی اللہ توفیق دے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کے ساتھ نرمی کرے اکول کو لہاد و آخر ان الحمد لله رب